و رحمن علیہ محمد علیہ وحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکوسن محمد علیہ وسلم باغانی گرامی باقی تمام فارحم فران السلامی سب کچھ ہم سلام سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب کے تلاخت میں سے باب نمبر پچاس باب صفایا گاہ پانچواں اور آخری درس اور پیج نمبر تین سو اس میں کل جو ہے دو دو بندے کا آباد میں مقابلہ ہو جاتا ہے اور ایک بندہ کوئی انعام جو ہے معین کر لیتے ہیں تو اس انعام میں جو ہے ان کا تقسیم کا طریقہ کیسے ہوگا وہ ایک بیان ہو گیا تھا ابھی جو ہے اسی پیج نمبر تین سو اکاون میں سطح نمبر چار سے آگے دوسرے اسی کی صرف بیان کریں فرماتے ہیں ولاک اعلی ہاں اگر جو ہے وہ انعام رہنے والا کہیں والا یا وہ جو اپن آپا سے مقابلہ کر رہے ہیں وہ کہیں ولا خالا من سبق جو بھی جیتے گا جو بھی جو سابق ہوگا فلو رحمان ہاں جی وہ انعام اعلان کرنے والے نے کہا فا امام کی طرف سے ہو خا کسی بڑی شاخ کی طرف سے ہو کسی بھی شاخ کی طرف سے ہو انعام معین ہو گیا تو وہ انعام اس طرح اعلان کرے کہ ایک اگر کہیں یوں کہیں من سبقہ جو بھی سابق ہوگا سب سے آگے نکل جائے گا فلاں درحمہ نے اس کو دو درہم بطور انعام ملے گا امن صلاح چونکہ ہم نے پہلے پہلے ہاں جی گھوڑ دور میں جو دوسرے نمبر پر آتا ہے وہ ہاں جی دوسرا گھوڑا جس کا جو ہے کان جو ہے یا اس کے سر پہلے گھوڑے کی دم کے دونوں جانب کے برابر آنا ضروری ہے اس کو مسلی بولتے ہیں یاد فرما ایک ہے گورانیہ اگر وہ کہیں جو سابق ہوا اس کے لیے دو دھرم اور مانشاء اللہ جو دوسرے نمبر پر آئیں گے اور مسلی واقعہ ہوگا فلاں و ہو درمن اس کے لیے ایک درم بطور انعام ہے فائن صبا کا واحد اب اس میں مقابلہ پانچ نفر ہے ان کا مقابلہ ہو رہا ہے تو پھر فائن سبا کا واحد ان, اور ان پانچ میں سے ایک سابق ہو گیا اس کا گاڑی سب سے آگے نکلا اب نہیں یا دو کا گوڑا آگے نکلا ایک ساتھ برابر میں اور سلاسۃن یا تین جو گھوڑے جو ہے ایک ساتھ آگے نکلا ان یا چار آگے نکلا تو چار کے چار آگے نکلا ایک ساتھ ہاں جی تو فلحم الدین رحمانی تو ان تمام سابق ہونے والوں کو دو دیر ہم ہوگا ہاں دو دن ہم ان میں تاثر ہوگا فل و سبقہ واحد دن اور اگل ایک آگے سابق ہو جائے صرف ایک وص اللہ اور تین جو ہے دوسرے نمبر پر آ جائیں ایک ساتھ دوسرے نمبر پر آ جائیں ہاں جی وہ تاخیر واحد اور ایک بالکل پیچھے رہ جائیں تو پھر کان علی سابق کی جو شاعد جو ایک شاعت سب سے آگے جلا گیا لیکن بات ہے تاثر وسوم کا یہ ہوگا درحمن وہ دو درہم اس سابق کو ملے گا کیونکہ سابق کے لیے دو درہم تھا ولی سلاست المسلین اور وہ تین جو دوسرے نمبر پر آیا جن کی گھڑوں کے جو ہے کان یا سرہ یا منھ جو ہے پہلے سابق ہوں وہ گوڑوں کے دم کے سیرنے آیا وہ تینوں کے تینوں کا وہ تین مسلی واقعہ ہو گیا اور دوسرے درجے پر آیا ہاں تو اس صورت میں جو ہے تین مسلی کے لیے دل ہمن وہ ایک دل ہم جو ہیں ان تینوں میں تاثم ہوگا اور ایک جو بالکل پیچھے رہ گیا اس کے لیے والا للمتاخر اور جو منہ ہم نے جو متاخر ہوا بالکل پیچھے رہا اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا ہاں جی یہ ایک صورت تھی کہ ایک بندے نے انعام اعلان کیا اب وہ انعام کرنے والا کچھ ہو سکتا ہے ہاں اس نے سابق کے لیے جو بھی آگے جائے گا اس کے لیے دو دن ہم جو دوسرے نمبر پر اس کے لیے ایک دن ہم پانچ بندے اس دوڑ میں شارق ہوا تھا تو ان کے درمیان جو ہے وہ انعامات کا تاثر کیسے ہوگا وہ بیان ہو گیا اب اس کے اور کی اور صورت فلماتے ہیں والا وہ اس لیے نہیں اور اگر دو بندوں کا آپس میں دوڑ کا مقابلہ ہو رہا ہے گوڑ دوڑ کا واحر کلو آج میں نمایاں یہاں کوئی تیسرا میں انعام نہیں رہ گئے ان دونوں میں سے ہر ایک جو ہے مثلاً سمجھو کچھ کچھ مال جو ہے بطور انعام نکالے میں فرض کو دونوں نے پانچ سو جیتنے والے کے لیے انعام معین کر کے نکالا بخر نکالا ان میں سے ہر ایک نے کل واضح بن من دونوں جو مقابلہ کرنے والے دونوں میں سے ہر ایک نے سبقن ایک بس ایک مال من مال اپنے مال سے ایک انعام انہوں نے الگ کر دیا فرض کو دونوں نے مثلاً ہزار ہزار روپے دے دیا کہ جو بھی جیتیں گے اس کو یہ دونوں پیسہ جو ہے دو ہزار ہو جائے گا یہ دو جیتنے والے کو ہوگا یہ کہا دونوں نے ایک آزار نکالا ہاں جی جگہ دو بندہ ہوں اور دونوں نے وہ آخر سے کلو آئے دنما اور ان دونوں میں سے ہر ایک نے نکالا سبقن بطور انعام دینے والی کوئی مال من مال اپنے مال میں سے مینی مثال دیتا آپ کو سو ہزار ہزار دونوں نے نکالا اور پھر انہوں نے بعد خلا اور اپنے اس مقابلے کے درمیان داخل کیا بین ان دونوں کے دنوں خالی ایک ریفری کو بھی تاکہ کون جیتا نہیں اس میں فیصلہ کرنے والے شاس کو بھی ہم ایک امپائر کو بھی ایک ریفری کو بھی بیچ میں شامل کیا پھر اب یہ تینوں دوڑ رہے ہیں اور یہ کہا وہ شرح تھا اور ان دونوں نے یہ شرط لگایا بھائی یہ سلاست ہے ہم تینوں میں سے ریفری کو ملا کے ہم تینوں میں سے جو بھی سبقہ سابق ہوگا فلاؤ سبق اس کو دو اس کو یہ دونوں انعام اس کو ملے گا ہزار ہزار دونوں جو کل دو ہزار ہوتا یہ دونوں اسی ایک بندے کو ملے گا جو سابق ہم تینوں میں سے جو بھی سابق ہوگا اب یہاں ریفری نے جیل سے کچھ نہیں دیا ٹھیک ہے جی وہ صرف بیچ میں فیصلہ کرنا ہے اور ساتھ دوڑنا اور باقی دونوں نے ایک ایک ہزار مثلاً دے دیا تھا اب یہاں فیصلہ یہ ہوا ہم تین میں سے جو بھی سابق ہوگا فلا اور سبقہ اس کے لیے یہ دونوں انعام ملے گا اب آگے دیکھو شرط یہ ہوا اب آگے بھائی سبقہ احاط منن مت سابق اگر سابق ہو گیا آگے بڑی سانجھی جیتا ایک نفر ان دو مقابلہ کرنے والوں میں سے خود مقابلہ کرنے والے دو میں کے آباس میں مقابلہ ہے ان میں سے ایک سابق ہو جائے آگے نکل جائے تو کا نصقان یہ دونوں انعام لہو اسی کا ہو جائے گا اس کا اپنے پیسہ بھی دوسرے کا پیسہ بھی اسی کو ملے گا وہ دو ہزار دونوں انعام اسی کو ملے گا وہ لو سوق المحل اور اگر مخالل ریفری آگے نکل جائے دونوں سے وہ سابق ہو جائے تو کا نصقان لو تو, تو وہ دونوں انعام اس کو مل جائے گا باقی دونوں مقابلہ کرنے والے دونوں کو جنہوں نے پیسہ دیا ان کو کچھ ملے گا ولو سبق المت سابق کان ہے لیکن اگر جو آگے مقابلہ کرنے والے جن کا پاس مقابلہ دار دونوں وہ مقابلہ کرنے والے دونوں سابق ہو جائے یہ دونوں آگے نکلا مخالل جو ریفری وہ پیچھے رہ گیا تو پھر کیا ہوگا کان الکل ہوا تھا مین تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو معلوم نہیں سے اپنے مال اپنے پاس رہے گا ہر ایک دو اپنے جو ایک ایک ہزار دیا تھا وہ اپنے کیونکہ دونوں میں تاثیم وقت ہوا دو تھا دونوں کو ہزار ملے گا کیونکہ دونوں سابق ہوا ہوں. اور ریفری کو کچھ نہیں ملے گا ولاشیل المخالد اور کو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ وہ آگے سابق نہیں یہ چوتھی سورت ولا سبقہ دو, دو میں سے مقابلہ جن آواز مقابلہ ہے ان دو میں سے ایک و المخالد اور ریفری ہم دو ان دو مقابلہ جن کے آواس میں سے ایک اور ریفری آگے نکلے تو پھر یہ انعام کیا ہوگا قان المت سابق وہ تو ان دو جن کے آپاس مقابلہ ہے وہ تو یہ انعام ہاں جی ان جن کا آباس مقابلہ ہے ان میں سے ایک اور ولمخال اور ریفری کو ملے گا ان جن کا آباس مقابل میں سے ایک کو سے مقابلہ کرنے والے ایک کو والمخال اور ریفری کو ملے گا اور دوسرا جو جس نے پیسہ دیا تھا جو جن کا پاس ایک کو جو پیچھے رہ گیا اس کو کچھ ملے گا تو اس طرح جو ہے دو آدمی کے مقابلہ ہیں اور ایک ریفری کے طور رکھا تو اس میں انعام کی تقسیم کی شکل یہ ہو اب آگے فرماتے ہلو شرح تا اگر دو آدمی کے آباز مقابلہ ہے یا دو گروپ کا مقابلہ ہے شرح لگیں اور رشقہ رشق اپنے پہلے بتایا تیروں کے مقابلے میں تیر کی تعداد کو بلتے ہیں اگر شرح لگیں اور ہاں شرط رشقہ عشری نا بیس دینات کی شرح لگائیں دونوں بیس بیس بیس بیس تیر کی شرح لگائے ہم دو آدمی کے مقابلہ ہیں شرح یہ لگائے دونوں بیس بیس تیر پھینکیں گے دونوں بیس بیس پھینکیں گے ہاں جی اگر شرح ارشق تیر اس بیس تیر پھینکیں گے دونوں طرف اس کے بعد اب مقابلہ شروع ہو گیا پھر فرما کلواد مین تو پھر تیر پھینکا ان دونوں میں سہارے اشرتن دس پھینکا دونوں نے دس دس تیر پھینکا وہ آصاب اور پانچ پانچ دونوں کا نشانی پہ لگا دس دس میں سے پانچ پانچ دونوں کا نشانی لگا تو کیا وہ فقط ہفا تسا تو یہاں تک جو ہے دونوں میں برابر ہو گیا پھر را میتھی راندازی را میں بھی چونکہ دونوں نے دس دس پھینکا ولیسا باتیں نشانی پر رہنے میں بھی دونوں کا برابر ہو گیا دونوں کا پانچ پانچ نشانی پہ لگا تو یہاں تک تو پھلا سبق لیا تھا ان دونوں میں کسی ایک کے لیے جیت نہیں ہوا کوئی بھی سابق نہیں ہوا ہاں جی اب یہاں پر چونکہ حاصل شہر تو بیس بیس فینے کا ابھی دس دس پہ دونوں کا جو نشانی پہ لگا برابر ہو گیا تو ابھی تک تو کوئی بھی سابق نہیں ہوا اب یہاں کہتے ہیں ان دونوں کے لیے والمہ ان دونوں مقابلہ کرنے والے تیرانداز دونوں کے لیے الخیار و اختیار ہے بین الاختصار یہ کہ اکتفاق ہے اللہ ظالیہ کا اسی تعداد پہ چلے دس دس پھینکا دونوں کا پانچ پانچ نشانی پہ لگا برابر ہو گئے یہیں پر بس کرتے ہیں کوئی ہاتھ چیز نہیں ہوا اس پر بھی اتفاق کر سکتے ہیں اور اگر جو ہے نہ اور یہ بھی اختیار ہے کہ مال یا تیروں کو پورا کریں دونوں بیس بیس تیر پھینکے ہاں جی پھر بعد میں نتیجہ دیکھے اب والامہ اب الواظمن ہما اور اگر جو ہے تیر پھینکا ان دونوں میں زہار ایک نے دونوں میں زہار ایک نے تیر پھینکا عش رتن دس دونوں نے دس دس پھینکا فاسابہ حدومت ان میں سے ایک کا نشانی پہ لگا خم ستاً پانچ وال دوسرے کا ارباطََ چار تو کیا ہو گیا چار میں تو برابر ہو گیا ایک بندہ ایک سے جیتا تو حرمات فاتح تو مائنس کریں گے اور واطن بھی میں چار چار کے بدلے میں مائنس کریں گے دونوں کا چار چار تو بار بار ہو گیا یہ مائنس کریں گے باقی دیکھیں گے کتنے تیر سے جیتا حبا کے علی صاحب الخمسہ تو جس کا پانچ نشانے پر گیا لگ گیا رکھ گیا اس کے لیے باقی رہا وحد ایک فائدہ جو اضافہ اس کو نشانی پر لگا ہے تو کیا وقتوں گی اس کا ایک تیر نشانی پر اضافہ لگا ہے دونوں کا چار چار تو دونوں کا ہو گیا کپاش ہو گیا تو اس کا ایک زیادہ نشانی پہ لگا تو پھر ہر سوا کو تو انعام لا اس ایک جس کا زیادہ نشانی پہ لگا ہے تو انعام کو میں لگا یہ جو ایک حرمولا ہے ہاں جی اور فارماتے ہیں وہ بھی کل ابواب تمام اباب مقابلہ میں مسابقے میں کرزا لے کے ایسے ہی ہوتا ہے ہاں جیسے کہ آپ نے باقی بھی کرکٹ ہو فٹ بال ہو والی بال شرن ان کھیلوں کے بارے میں ہاں جی بعض ہے لیکن چاچن تو ان کو جہاز خراب نہیں دیا لیکن جو ہے بارہ تعلق تمام کھیلوں میں یہی میں یہی ہے جہاں من گول نے دو دو گول کر لیا تو بار بار ہو کوئی نہیں چھیتا اور اگر ایک کا ایک, ایک نے تین گول کر لیا ایک نے دو گول کر لیا تو وہاں باتیں دو دو تو نے کیا ایک گو ایک گورف جو ہے ایک گول سے جیتا یہی بولتے ہیں نا تو یہاں بھی یہی بولا دونوں نے دس دس سینکا ایک کا چار نشانے پہ لگا ایک کا جو निशाने پانچ نشانے پہ لگا تو یہ بندہ جو ایک تیر سے جیتا ہے چار پانچ سے نہیں جیتا چونکہ چار تو دوسرے کے بھی نشانی پہ لگا ہے یہ ایک تیر سے جیتا ہے بار انعام اس کو ملے گا تو ہمیں فیقول نہیں لا بابا تمام احباب اس طرح کے مقابلوں میں گزالی کا طریقہ یہ ہیں پھر میں اس جہاں شرل لگایا جو, جو شرل لگائے اسی حساب سے تو جنہیں تیر پھینکنے کے شرل لگایا تو اسی حساب سے پھینکیں گے پھر فواد المحت تو دونوں کا جنہیں تعداد میں نشانی لگا ہے ہاں اس میں سے جو برابر ہے اس کو مائنس کریں گے محتاطہ نہیں محتاط کے بعد جو برابر جتنا دونوں نے ایک کا تین نشانے پن لگا ایک کا لگا تو تین تین تو برابر ہو گیا ایک کا دو اضافہ ہو گیا ہاں ایک دونوں کا پانچ ایک کا پانچ ایک کا چھ ہو گیا پانچ پانچ برابر ایک کا ایک اضافہ ہو اسی طرح اور بعد دل محتاطہ تھی کے بعد جو برابر ہو گیا اس کو مائنس کرنے کے بعد من کا نفاذل جس کا اضافی ہوگا ایک اضافی دو اضافی تین اضافی جس کا نشانی پہ لگے گا تو جس کا بھی اضافی نشانی پہ لگے گا ہاں جی کا نے سوا کو تو انعام اسی کا ہوگا اور سبا جو اعبا جو انعام رکھے وہ اسی کو ملے گا ہاں جی اب آخر فرماتے ہیں وہ اضاطم نظال جب تیرہ اندازی یا کوئی بھی مقابلہ فا گوڑ دور ہو تیرہ اندازی یا کوئی مقابلہ ہے نظال جب مقابل تر اندازی وغیرہ کا مقابلہ ختم ہو گیا تمام ہو گیا جس نے جینا تھا وہ جیتا جن ہارنا جیت تھا وہ ہارا تو جو جیتا اس کا انام ملے گا تو وہ انعام کی بارے فرماتے ہیں خائزات نظاد جب تیر اندازی ختم ہو گیا مقابلہ ختم ہو گیا تو ملک الفاظ تو جس کا اضافی نشانی پر لگا وہ وہ جو ہے مالک ہو جائے گا اس سبھا کا انعام کا اس انعام کا مالک ہو جائے گا اب مالک ہونے کے بعد اس کے لئے وہ شرح حلال بھی ہے یہاں پر جو کھیل حلال ہے اس کے لئے جو بھی انعام جو ہے وہ بھی حلال تو وال تصرف اب اشاد کے لیے اس انعام کے پیسے میں اس کے لیے تصرف کا نفی اس مال میں کہ بحثات جیسے وہ چاہیں جیسے جائیں سکتے ہیں والے اختیار کو اپنے ساتھ خاص رکھیں کسی کو پہنا دیں کسی کو کوئی چائے پانی نہ کھلائیں نہ پلائیں وہ لحاظ کے لیے اختیار آن یہ کی کھلائیں خوشی میں زندگی خوشی میں اساب اپنے دوستوں کو کھلائیں اسی پیسے میں سے اس کے مرضی ایک ہاں جی اولا مہیا نہ کھلائیں دوستوں کو ہاں جی ولم یقین یاد نہیں کسی کو بھی اور تکلیف والے اس کے اوپر حکم دینے کا کسی کو حمنی ہوگا بھائی یہ اب اب, اب, اب یہ کھلاؤ نہیں کھلاو اس کو کھلاو اس کو نہیں کھلاؤ ہمیں کھلانا پڑے گا ایسا کچھ نہیں ہوگا اب یہ مال اس مار کے وہ مالک ہو گیا اب اس کی مرضی ہے کہ کسی کو کھلائیں نہ کھلائیں خود رکھیں نہ کسی کو دے دیں جس کو دینے اس کی مرضی ہے کسی کو بھی لمب یا کن لائن کسی کے لیے بھی اختیار نہیں ہے اس, اس کو یہ کرو وہ کر کے حکم کا نیک کسی کو بھی اختیار نہیں الحمد للہ باب نمبر پچاس میں ختم ہو گیا اب یہ آخری تین باب باب نمبر اکیاون باون ترپن یہ تینوں وراثت کے بارے میں ہیں اس کے بارے میں میرا تمام خاران سے گرامی سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ ان درسوں کو بہت توجہ سے سنیں تاکہ ہم یہ بھی شریعت میں جن جو گن احکامات میں جو ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے تاکہ بس غلط میرے اوپر جن کا حقوق ہے وہ بھی میں دے دوں اور جن سے مجھے ملنا ہے وہ بھی لینا چاہوں تو لے لوں بے جا کسی کے خلاف دعویٰ نہ کروں ہاں تو یہ حقوق ہے ان اپنے معرومی کے غیرث ہیں ہاں جی وہ تعمیر جاننا ضروری ہے اس کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آپ لوگوں کو جتنا ہو سکے توجہ دے کے آپ اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں ان شاء درست بابلوں سے سنیں تو یہ تین بات تینوں کے تینوں وراثت سے مضبوط ہیں